وہی ہے جس نے آمان والوں کے دلوں میں عطمینن اتارا تاکہ انہین یقیں پر یقیں بڑھے اور اللہ ہی کی مکھ ہے تمام لشکر اسمانو ہے اور ضم کے اور اللہ علم و حکمت والا ہے